یہ فقہ دا مسئلہ ہے بس ملا آخیے اللہ ہو اکبار دا دبی احرام ہے کیونکہ وہ کہ بس ملا کا مسئلہ بھی اللہ دا, بے اللہ دا نال نال نال نال شروع یہ مسئلہ کتابیں بسم اللہ ہے اللہ ہو اکبر احرام سو رسول اللہ جی ہوں رسول اللہ آخ دوں لا کچھ حیالا صلاح، جی. حیالا اینا لا دا معنی آم بندے لا الہ نہیں کوئی بادت لے کے نفی ہے تجلے نفی کر سو خدا دی تو کوفر بن گئے تھے بلا نام بندے دا غلط گھنو وہ کبیرہ گنا ہے جی. تو جلا خدا دا نام صحیح نہ کہ میں وہ اکبر آبادی صاحب فرمائے اللہ اللہ کر رہے ہیں حال یہ ہی ہے کہ مر رہے ہیں میں تو کوئی شیر سنا اللہ <coughs> اللہ کیوں جو نام تو وہ بڑا جہاں کلمہ میں پیر پڑھایا میں تب سہاگن ہوئی جنوب کلمہ کلما بھی میں پڑھتا رہے گا کوئی پتا نہیں لگا سہاگن ایماندار ہوں ہوئی جی پیر دے دشے کلم یہ تو اس لیے ہی گلے احتراض سوال تنقیا اللہ دیکھو نا اگو ہارکھا کھڑا اللہ اکبر لکھا نہیں وہ اگو ہے جی اللہ بولے سو ہے ختم تھی بولیے اللہ بالکل کوئی وکری نہیں کی کہیں کوئی اتراض ہو آ سکتی سوال یا تنقید کا دروازہ اسلام بند نہیں کریں یہ کریں کف کہ سوال ہی نہ کرو تنقید ہی نہ کروجا جھوٹا بندہ جا سک سوال کے تنقید دروازے بند کر باسی مجھو. سچے بندے دی علاماتے وہ آخسی بابا سوال ہی کر تنقید ہی کر میرے یہ سچے کی نشانی لکھے نے کیوں جی فرو تو موس علیہ السلام دی بحث سہی ہے فرو بد کلامی کا اتر ہے مفت لکھے بھی دلائل دے دفتگو بحث ہے چھ. لڑنا بد کلامی تشدد تال کلامی کرنا یہ جھوٹے کا نشان ہے تو فروع کی سنت ہے کیونکہ علیہ السلام نال فر لڑ پیا بیش. واسطے اصل نے کہیں کو یہی نہیں روکے ابھی سوال نہ کرو یا تنقید نہ کرو تنقید ہی ہر بندہ کر سوال سوال دا مطلب یہ ہوں یا اسلحہ یا فتنہ یا لڑائی سوال اے ان کے سوال ہی ہونے ہوں میں کافر سوال ہے بھی عیسولہ سلام جرا خدا دا پتر کیوں کہ باپ انہوں نے دلیل لیتی ہے کہ باپ نہیں لیا خدا دا پتر اللہ تعالیٰ واسطے مند ہے گال ہے خدا دا پتر یہ تو مند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے انہیں کافرے کو االا بے شک علیہ سلام کی اللہ ہے نزدیک جی آدم جیسا بغیر بیٹا نہیں سام سلام کا کہڑا باپ ہے دلیل نال جو گفتگو کرو دلیل جو گنڈو مامے بیٹھے چلنے اصلاح تھی تھوڑی چشتی گئے خواجہ الدین چشتی کو نام جی جی. نے فساد سی چشتے. کیونکہ اصلاح کو فساد آ کے قرآن پاک کے منافق کافر لوگ آ جان یہ نبی نو بلا رسول ہے فسادی لوگ ہیں جی دیکھنا یہ چاہیے یہ دعوا خوشبو آئی ہے ساڑے بریل میں ڈھول ڈھمک کے سارے ٹھیک ہے نا سر ابھی کو بدتاں جو رسومات تھے سارے ہی نے بریل علماء اولا مال کرا ساڑے کو انپڑھ پیر سارے رن دے مالک بنتے ہیں ساری ادلی پتھاری تک باندھے ہیں ٹھیک ہے نا سر اب جیٹے ہوج کے ن تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے پیر ہے دا سارے گھر موچھ ڈنڈا سر سندھی ٹوپی بالکل ایسا اپ ٹو ڈیٹ وہ بایوڈیٹا میں جانتا کہ بھائی وہ کیسا پیر یعنی کہ ایسے ساگو یہ دیو کو زیادہ یعنی کہ دین دیا سارے او تے جن دی دین جشبویاں تو ساجے ہو قرآن الگ وہ سٹے باہر بھائی یہ سچ ہیں جن کے بعد دعوت اسلامی والے نال ٹور دوں سات بس دین دا کام دعوات بیا ہے تو دعوت اسلامی چائے اے کتنی گانا یعنی یہ ستر میرے خیال سے فرقے بنے ویٹ برے وا اب کنٹے مروں کہ پیچھے ٹوروں ہر بندہ تھا راستہ مال چین پیچھے سور وردے پیچھے کھڑوں کادری کے پیچھو کھڑ سائی پیچھو ٹولا سی مولی عبد صاحب مسئلہ دیتے جنازے کو پہلے جی جنازے کی دعا ہے سے خالص یہ جینے واسطے ہے مدد واسطے ہے چھوٹے واسطے واسطے لہٰذا بعد جنازہ دعا خالص میں اتنا ہی موبائل آر ایف صاحب آیا بیٹھا چاچے جی جمعرات پہ یاد یہ کہنا میں پوچھو وہ مسئلہ پوچھا مگر اور لوگ اس کو پوچھا پتا کہ یہ تو کہہ رہی اپنا مردا ہے بال ہے بنے جائے پوتر یہ قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے یعنی پتا لگے کہ مفتی گوشت کریں بیٹھو صاحب کھڑے خبرستان سارے جتنا نوجوان بھرتی ہیں سارے دوہے پاسو میں ایک پاسو تو میں پڑھ گئی تھی بیا اتنا طاقت کہیں کہنا ہی کہ جرا دوجے پاسوں آ کے میں زندگیاں گزارے وڈے جو پیا نہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمدال الحمد بھائی لاہ الحمد اللہ اللہ واسطے الحمد پڑھی ہے کیوں نہیں گئی میں ٹھیک ہے یار میں گلا سمجھا تص آئے کل اللہ اللہ ہر دل بھی نکلتی ہے پتہ نہیں کہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر ہم میرے دل ذکر کر دیتی ہے آل آل آل اللہ ویسو تو اگر نہ ظاہر کر واہ بھی بڑے ہی بیٹھو جلو جو اللہ کی میں جلو میرے جلو ہوں ساری کائنات کو ٹٹولی بیٹھو تساں سا کو پاگل بناؤ حضروال کر سوال کریں دے والا جواب نہیں دے. تواری ہون اکمل صحیح بیٹو سوال گلا ٹھیک ہی ہوں سب تو پہلی گلس جاب ہی صحیح میری کرو دوارنا. میں کوئی بحث نہیں بیٹھا دا نا جا پہ اچھا آزان اچھا سو دیکھو چلو کہیں آزان پڑھاؤ وہ میں چلو آلمی کولدوں چلو جہلے نہ کھڑو آلمی کو جلدو اذان سنو دیکھو میں پکڑ لینا بھی آدان گلا سہی ہے دین تے دیکھو کوئی حد تدیس پا کے رکو نا جمن تو لا کبر سیکھو ہوں یہ دسو کہ صاحبی سدھی کے پاک اکبر رضی اللہ تعالی ہو صحیح صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ ملکران محبوبہ سات کو دین سکھائے تے کوئی علم سکھائے ٹھیک ہے نا سر جے جی رسول کوئی علم پے کو علم سیکھی پہ تو بغیر سیکھا ولا سالت کون وڈ ہوں اصل دین جی بیٹھو اکھے جے نئی گال ہی کرنیاں تے میں سوالات کر سمے کو جواب لینے ہوئی تو سین پورے سیکھے بیٹھو تو ٹھیک ہے یعنی پورے سیکھ ہے نا ہون سادہ حالت اے, اے, اے کہ ساکو میں عرض کیتے بھی کلمہ شریف ہون بندے پردل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن تو سنے میں پڑھے جے ہی زہر تھی دیے وہ تا زور لگ دے رسول اللہ موٹی ہے, موٹی ہے رسول اللہ ہون اصلا ہی میں کلمہ سنے دو جیتا کتا بائی دے رسوے نوں ہون مفتی میرے نال بیٹھے تقریر کرنا تحصیل فارغ عالم میں او اللہ علیہ بیٹھے کو آکے مفتی صاحب غور کرو ہر چھوڑی بیٹھو ہربیتو زبر دیر دا کرو. دا کافر تھی کا بندہ تو لائی بیٹھو اللہ اللہ اللہ کا مانا لا من نہیں فوران بڑی توجہ کرائی ہے میں سان یہ احسان من سان یہ جو کوئی بندہ گال اللہ اللہ ظاہر کہانی اللہ یہ تو ہن میں کر بیٹھا دا تعلی بیٹھے کر ورنہ جتا جلو یہ حال ریہ مسئلہ کہ دین صرف ان دین سب مثال اے تھکا نہیں اے یہ کا نہیں ہوں باقی مارکا کیا کرے سن توام کی حالت دیکھو کہ اس تنجے تک پتہ نہیں بڑے بڑے علماء لما تو سوال کروں میں استنجے دا نو قسم سن دے ادوں کو سا کو ہیک نہیں سو ایک پڑھیے ہوں میں نو کس کا سوال جے جی مول ملا دیو جاب جو دے جو مرضی آئے کرے گال سکھا لوکھا سیکھے بلا دین بلد. کیا سکھ سو جلے جی اگو کو سکھا کو کوئی شکا نہیں ہوں آپ فرمے دے پیٹے کہ بریلوی فارے گئے بریلو ہوں آپ گال تو آپ دیکھو تو سن جو بریل بھی جو بندی صحیح ہے ہوں دو بندی میں کو پہلے ہاں کلما باہے میرے اگو پہل پہلے ہاں سنا رہے میں مریض ہاں گال کرو بندی پہل پہلیا کلمہ اگو تو چھوڑو دین تک جیلے علم سارے کول ریا بھی نہیں اٹھی کے حدیث پاک کئیے بھی علم دا اٹھی ویسی کو کیا مت کیا ہو سکتی جہل مقرر جن کو کریمہ شیر نہیں آتا وہ مکر اور قرآن کا درجا میں بیٹھے کرنے ہوں دیکھو سکولی نظام کو دیکھو ان درجہ بندی رکھی ہے قرآن چی درجہ بندی فوق کا کل علم علیم ہر علم والے اصل علم والا رکھے یاد رکھا ہے سارے عالم برابر سارے موہم برابر یہ درجن درجات رابطالہ رکھیں این واسطے علم کے درجے تقسیم ہیں تو سا سا پہلے درجے چی کانسے تو دوجھے درجے دعوے مار بانو وون تو سا دیکھو کہ تو سا دعوی جس وقت کرے سو تو آنکو آپری دلیل دے مینی پوسید دعوی نال دلیل دے سچائے اللہ تعالیٰ دعوی کی تے خالے کے مالے کے ہر شہ کو پیدا کیواکو ساکو میک ہر چیز کو ہوں پیدا کی مخلوق خالق دی دلیل ہوں جی خالق نہ مخلوق کتنی ہو دلیل لیکن سنت خدا بندی دیکھو کہ مولا اپنے مناوا چ دلیل کو دلیل لیندے تس دلیل خدا دی ولا کو دلیل لیندے مولا جی میں اپنی ذات دعوی میں ہاں ہن دلیل بھیجے ایک لاک چوبی ہزار کمو بیش نبی رسول بھیجے بھیجی نا سی ایک سو چار کتاب بھیجیے ہوں ہی بعد رکھو ہیت کرامات اے وی دلیل ہے اے وی دین دندر دلیل ہے کیوں کہ کافر منگتے جو جو تھی سکون موج جاتا دکھا سچا رسول ہے ہاں بھی پڑھو پتھرو کلما موجت ہی کہنا موجہ منا آج کر دے منا ہوں دلیل خدا ہی دینا پہ رسول ہی دینا پے اپنے مناوا نے خدا دلیل دے دلیل ہر شہ ہوں دلیل ہے جب خدا دی سننا تو یہ ہے کہ وہ اپنا دعوی کرے مدعا ہی کرے کہ میں ہاں تو آپنی مخلوق کو دلیل نہ دے تو مخلوق آ کہ خدا کو منیا تو دلیل نہارے تو کوئی گال ہی تو کو اگر کلمہ پڑھیں تو تو کو دلیل نہیں پوستی بھی بھی کلمہ جو پڑھے ہوئے کلمہ ہے کہ ولیکن تامل ابسار اللہ تعالیٰ فرمائے اکھی اندھیا نہیں ہون جا ولیکن تامل قلوب اللہ تی فی صدور دیل اندھیا اندھیا جڑے سینے ویچن ان ایدہ سو اید عبداللہ عبد بین ابیشا ہے ایمان بیشا ہے عبداللہ بن عبی منافق رئیس المنافقین یعنی تمام منافق کیا ہے سردار سردار ہے کلمہ پڑھے اس کانا رسول اللہ دے پیچھو نماز پڑھی اس کانا زیارت رسول کی کی اس کانا کعب جریحے کانا تو ساتھ ڈومنٹ مغلوی نال بائے تھی و تو تو ساک دو ساکھ دوسر آلے میں سے تو امام الانبیاء نال رہ گئے ہیں سیئی امان ہے جے تو ساکھو زہری کلمہ پہن نال مومن ہے دلیل لکھو ہوں جہاں شیطان ہے کہ خدا دی ذات دا منکر کیتا ہے یہ کہیں مسئلہ کا کہیں پتہ ہی کہانی خدا دی ذات دا منکر نہیں شیطان کہ خداوت کانی کیوں جی لو حکم تھے سا کر آخر میں ہاں اگ و یہ مٹی وقت خداوت کہانی سی کہانی کافر تا کیوں تا ہے, ہے؟ وکان کا نسکتی قرآن اتم کافر چ حضرت جے صرف ذات کو منہ نال بندہ مومن بندے دے شیطان پہلہ مومن بندے کلمیں پہلہ نال مومن بندے دے عبداللہ بن نبائی پہلہ مومن بندے انہیں کو کیویں کڑھیں سو کیویں نکڑھیں سو انترائے چیزیں کافر منافق تے مومن کافر انکار کریں دے منافق اقرار کریں دے اندھو تے قیم نہیں ہوندہ زبانی ہوندے دلچ نہیں ہوندہ دل, ہون دل کیویں ہوں بزرگ مفتی عمار نئی می رحمت اللہ سادے وڈے آلم سے گزرے انہیں تفصیل لاتے نور الرفان انہیں کچھ آتے پڑھو وہ فرمائد بابا ایمان امل ہے دلیل کیا امل کیا ہے دلیل ہوں دلیل, دلیل, او نا دلیل نال انکار ہوئے تے زبان نال اقرار ہوئے فرمائنے وہ جھوٹا دعوا ہے وہ مدھا ہوں کا دعوی جھوٹا ہے اگو نے لکھر ہے بھئی دعوی کرو مسلمانی دا تے قانون چلاؤ امریکہ دے برتانیہ دا تے جلے دلیل کمزور اے مومن کیویں اے تفصیل چنے لکھڑا میں نہیں لکھنا بیٹھا جی ہن تواڈے ملک دے اندر دسو جے سارے عالم ہن دیوبندی کو میں پکڑے میں کہ حضرت تو, تو ساں بریلویوں کو مشرک آ دو میں تواڈے سوال کرنا تواڈی ساری امت دیوبندی کٹھی تھی میرا جواب دے دیو میں تے بندیو ساں میں کہ قرآن اے کھڑے وے نتا تو مو ہم انکم لا مشرکون اگر تس کافر کی اتات کی تسا مشرق یہ نشکتی نہ ہو مرضی چھویں سپاہے ترایات یہ تو می پڑھتا و ملنا بھی حکم بمان دل او کا اللہ اتارے حکم نہیں کرفرن ہوں اے دسو اے تسا یار اے بندہ اگر کپڑے اتارے دے اے نگا ہے کپڑے اندر منی بیٹو کان منی بیٹھو ہوں قرآن خطاب پیا کر پیا کا خدا فرمایا میرا قانون نہیں چلے گا کافی کافی منیں کلمے پڑھنے آئی کڑی آیا تر آیا تن ملم یا کنان دل اللہ فاؤلہ فاسق فاؤلہ ظالم تریے آیا تو لکھے نے تفصیل اللہ تعالی جن کو فاسک سجے کافر سجے ظالم سجے تریے کافر تفصیل آیا ہوں تو سر دسو کہ اصل زبانی دعویتی بھٹیا ہے سارے کو تصدیق کتنا ہے تھرڈے کو ستر سال ساٹھ سال پٹھ سال سی کے تعلیم انگریز دی یہ لے تعلیم دو بندی ہے فکر فکر دو بندے کانون قانون دو بندی ہے تحضیب دو بندی, بندی دے میں سوال کی حضرت دیو بندی تو حضرت تو آڈا ججی دو بندی ہے انہیں کہ ہاں سہیں تو میں کہ قرآن آدھے وائن اطاعت اگر انہیں دی اطاعت کی تیتا تو سا کیا ہو تو آڈا بندی جج بریتے صلاح چلیں دے یا قرآن اس سارے کو واس سارے کاتو فکتو آئے دے یا وہ چور مرد ہو اور آتو اندہت ک تو آجا جج جرا مواحد دیو بندی بڑائی بیٹھو مواحد تسا مومن بنے بیٹھو تو جناب تسا ہاتھ کٹے دو یا پرچا آکھے او آخر وہ پرچے دو تمل کریں تو میں آیا حضرت قرآن دیا جرا انہیں اطاعت کرے تو مشرق ہے تو قرآن مشرقہ تسا مواحد بنے دسو کو دسوسا کہ بنو حضرت دسو ہوں قرآن دی منو من دو بندے تھوں انہیں عمل کونے کچھ ہی لکھ سال عبادت کی تیتان چھ لاکھ سال. سال عبادت کی تیت. سات آسمان دا مشاہدہ ہے سات آسمان دا مشاہدہ ہے پھر ہر شاید دھی ہے تینوں نہ بل غائب تمان آدھی بیٹھی کہنے دھی بہشت فرشتے جن کئی شاق ڈے یوں مینو نہ بل گائب ہے وہ تو مشاہدہ ہے او تو ڈھی بیٹھے یہ واسطے یقین دے دزرگ فرمائیں تر درجن کہ علم حق میں نے یقینا درجہ بحث ان کی خبر ہے ہوں ایک بندہ خبر دے فلاں بندہ بجلی کو ہاتھ لائے مر گئے یہ خبر ہے علم ہے تو تصا بحث کر سو میاں ڈاکٹر کو لکھو موئے بے ہوش کر سکتے کر سکو علم تو سا کے بجلی دے ہاتھ لا دے اے گئے کیا ہے اکیلا بحث نہیں تھی سکتی حق والی یقین کیا ہے کہ خود بجلی کو ہاتھ لا در وجو اے حق والی سمجھتے پیو نا ترائے درجن یقین سارے رہے ہے عمل نال تردید زبان اقرار ہے جے یہ چیزیں کو مان آ تو شیتان پہلے مومن دے چھ لاکھ سال دی عبادت ہے فرشتے دا استاد ہے جی آدمی استاد کو لانت نہ کرو میں کہ فرشتے نہیں سننا تے کیوں جلد استاد فیٹے فرشتے آنا ان جے استاد کو لانت کرنا فرشتے نہیں سننا تے ہوں فرشتے کا استاد ہے جن کا بادشاہ ہے چھ لاکھ سال دی عبادت ہے کا کیوں ہے اچھا اتنا وہ شراب پیتے جنا کی کوئی ہا چانس کیا کیسے کا کافر کیوں ہیں؟ دسو اون دے اندر کو دی کوئی وجوہات سا کو دسو بھی کافر کیوں ہے اصان ہزار احکام چھوڑی بیٹھوں اصل کافر کیوں نہیں سے م چھوڑے سجا نہیں وہ کافر کیوں ہے کالا کافر ہے جی یقین چھوڑی بیٹھو داموں میں نے ہوں اپنی شاید نہیں آپ ہوں کیا ہے کہ چیز حضرت عقیدہ ہیک کے عمل جہاں میرے پیو عمل دوتے عمل کوئی کام نہیں آتا عمل بزرگیں لکھے میں تبلیغی جماعتوں آپ ہی چوکر دما پوتر دیکھو تسان تبلیغی جماعت والے کیا گیا دین ایمان خاص نماز سکھا دین گردن کٹتے خون کی بوتل لا دینے مقام نبوت دا انکار رسالت دا انکار ترائے چیز چینی جی میں چینی ہے دیکھو اے نام ہے چینی کیا ہے نام ہے ذات کیا ہے دان ہے صفت کیا ہے مٹھاس ہر تر چیز ترائے چیز منے سوتے چون چینی آکو میٹھی کہانی ارتھنی واہ منیا چینی کو آخ سو تیر ترائے چیز ساب سو تو چینی تن مکمل تھی تو مان جو بندی آدھے رسول ہے لیکن ان کو کندھی کا پتا کانی پیچھوں علم شیطان کو لے نبی کوانی ہوں اہم مالک بھا لے سے حدرت اہ مالک جے جی تصا بریل بھی بیٹھے سڈی دو بریلوی نہیں آنت والی بریلوی ایک علاقہ کری مذہب بن جماعت میر ہزارویے سے ایسے میں آخا میں علی پوری آسو مذہب دا میل کتنا ملے سو علاقے نال مذہب ہوں بریلوی جا رکھا گے یہ ای ایک جہالت دی بنا آد رکھیا گے امام احمد رضا جند پرکار بنے بیٹھو دا با اہل سنت سنی انفیہ سبحان اللہ میں بریلوی ہاں بریلوی دے وچ ہن سکھ آویں کرال آویں جو سینا میں بریلی شریف تا علاقہ دی نسبت نال مذہب دے کی اواسطا ہن تواڈا ساڈا مذہب جماعت مسلک اہل سنت ہے اہل سنت دے وچ کیا ہے کہ امام احمد رضا والا کی دا ہوے امام احمد رضا والا عمل ہوے امام احمد رضا والا فتوا امام احمد رضا والا پرہزگاری ہے پھر امام احمد رضا والا ورنہ بریل بھی بریلوی جے چی ڈاڑھی منوا تو بریل بھی ہے ہون سنت رسول دو کٹیا بیٹھے رسول دی ادیف آدھی ہے کہ داڑھی کتروا یا کٹا تے زمین مسلا سٹی کھڑا پانی دے نماز کھڑا پڑتا ہو جے تو پہلے تھوڑی جی تعداد ہوں ہر کوئی آوے سی شریعت رسول نبی سی فرمائ میری بیٹی چوری کرے ہاتھ کٹ گئے تھا بارے کیا یہ بارے چلو تاج رسول د گیا نبی بیٹی میں تھوڑی جی میں دین دے بغیر بندہ کوئی شکا ایمان انسان دندر جلے آتے نا سہی اس ویلے ہوں آتے بیٹھو بریلی چٹ بریلی آتے نا آشے کے رسول کیوں بیٹھے آدھو کہ جناب وہ شادی کا نہیں بجے تبلے والے بار <coughs> <تجنب coughs> اے الحمدللہ ساری شادی کو دکھاؤ جا سا مرید لکھا مجھو شادی تو ترائے چیز اندر کو دیکھو تو تصا اتوں سک وکائے ہائے پھر تر چیزیں جہرا سا پکا مرید سکول دے اندر قدم نہ ہو سی سکتی دے اندر مہر نہ ہو سی ٹی وی گارج نہ ہو سی تر چیزاں نشانیاں علامت رکھ سارا جہاں مرید تھی تر چیزاں جیل ہے رکھے سی انہوں سارا کوئی تعلق نہیں ہوں ویلے بیئت من خطا ہو سی ختم ہو سی اے سکتا یہ ہو جاتے بیٹھو آگے تاری مرضی تاری ساری بیت مشروط ہے شرط ہے غیر مشروط بیت نہیں مشروط ہر کہیں دا حکم مشروط ہے, اللہ رسول دا مطلق ہے یعنی اللہ رسول جرا حکم رکھ دے وہ مطلق ہے او یہ نہ دیکھو اے کیا ہے باقی پہلے سدیق نبی بعد آپی درسالات فرق پہ نکھنے دن فرمایا اگر میں ٹیڑھا تھیوا میں کو سکا ہے ہوں پہلا پیر پہلا مرید نبی بعد بت حقیق خطبے okay. کیا میں رسول کے خلاف تھی سیدا کر دیا میرے پیچھے چلا ہے اتھا رسول کیا لب سامنے تو مثال دے <laughs> وہ حدیث تو آکو پیش کی والا تو سوال چاہیے بھائی زمین ہاتدان پانی کا مسلا میری ہر سنت دین نہ میری ایک سنت چھوڑی ہے تو کیا ہے اون منہ کیا مارو ہوں اب آگے تو سوال کرو پیچھے تو اپنے ہوں گنجائش کرو بیٹھے ہوں میں جرا تو آکو نکتا دے منا چاہتا نکتا ایمان ہے سماند. کہ اقبال آ کے یہ جہاں ہے نکتا ایمان کی تفسیر ہے پورا جو جہاں ہے ایمان نقطے دی تفسیر ہے نقطے دیمان دی, دی نا نقتے دی ون ایمان کیری شاید نہ ہے ہن کہیں دو تو تسا سوال کرو اج وڈے مفتی تکا دیو میں کو داس دیویں تے میں ولائے توڑا مریداں جیلے اتلے کو پتہ کانی تلے میں کو کیا ہوسی ایمان دا پتہ کانی ایمان کیا شاہ ہے ہن ایمان شاہ ہے کہ کافر بنیا کھڑے ابلیس ان دے سر کیا ہے حضرت ایمان نظریہ عقیدہ امنو آمن ہوا ہے کلمہ پڑھے شہید تھی کہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کئی باتات نہیں سکی تھی صحابی ہے بکشاوے جو کو ایمان نماز دنائیں تو والا انہوں تو نماز نہیں پڑھی ہو تو یہاں والا وہ مومن کی میں ہے تو آکھو ساکھو تو یہ پتہ کہا نہیں تو عمل کیا شاید ایمان کیا شاید ہے؟ ایمان نظریہ دے عقید ہے اندے ویچھے تو کو تھوڑی جی مائی میں مطلب وضاحت دسے گا پیا کہ جی توالے گال ذہن چ باہے بنے پختہ تھی بنے وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی تصاویر بیٹھے وائز کو اکبال ہی روندا گے رہ گئی رس میں آوہے پڑھاؤ سہ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی ہوں واض دیا ملاد مناؤ بخشے کی ہوئے یہ مطلب کیا بنتے ملاد مناؤ جو کجھ مردی آوے کرو تو سا بکشے بیٹھے جلے بکشی روح گال دے ختم دے گی ان قرآنی کی آدیسی کی رسول دی آمد سارا نظام گیا تو سا ملادنا البکشے بیٹھو تو قرآن جرا تو آرے واسطے تری سپارے آکھڑے تو سا مقلف ہو آقام دے پابند ہو سارے آقام منے سو قرآن دین آقام اقرارم بل سانے و تصدیقم بالقالب آدے بیٹھو اگو پہ آدو امان تو بلا ہے ملا ہی واقعی و روسو لے اگو پر تو موت فرشتے آخرت ہر شا نالی مان دی بیٹھو نا اگو پیا تو قبل تو جمیا احکام میں سارے احکام رابا من سی ہوں حکم ایک تے سارے اندر پردا ایک حکم ایک کا نا سر اے, اے حکم پردہ پردہ کتنی واجب ہے دیکھو رسول اللہ پردہ فرمایا اور تین تی میرا پیر ہے بیٹھے کیوں جت پتہ نہیں ہے جو پیر کیا ہوندے دھاریا پیر نہ سنتے جی مسلمان ہی بابا کلمہ پڑھو تو تے گلی پیو کون پوتر پوتر یہ پڑائی ہے سے وراصت ایمان علم ولایت یہ نہیں حضرت جب پیو کلمہ پڑھے تو پوتری جا پڑھے تو مومنٹ نہیں پیو پڑھے تو پوتر نہ پڑھے مومن تھی ویسی نہیں پیو عالم ہوے تو پوتر علم نہ پڑھے عالم تھی ویسی اے ہو سکتے وراس نہیں دین دین کسابے این واسطے اصل لوگ جہاں ایک دین کو پکڑ دے اپنی مٹھ چ بانچا کیتا نا یہ جہالت ہے سا کو پتہ ہی کا نہیں جو ایمان سادہ ظاہ ہے کیا ہے کتنا ہے ایک بت پرستی بھی ہے شخصیت پرستی شخصیت پرستی تعنات دو دور خالکا نہیں ہوں شخصیت پرستی سنو شخص لو ایک ابلیس ایک سیدنا آدم علیہ سلام نہ حق دا کوئی ظاہر وجود ہا نہ کوئی باطل دا وجود ہا ابلیس کو پہلے کوئی باطل ہا کوفر شرک برئی کتوں ظاہر تھے ابلیس تو حق آدم سلام تو ہوں شخص مقرر تھی گئے شخصیات مقرر ہوں حق دا ظہور کیت تھے حق شخصیات آدم السلام باطل دا ظہور کیتوں تھے ابلیس, ابلیس, ابلیس تخص تعے سامنے آتے پہن پتا پہ لگتا ہک ہے باطل اگر اے نہ نا ابلیس نام ہے تو کیوں پتا لگیا باطل کیا, باطل کیا, باطل کیا, باطل کیا, باطل کیا ہے, ہے ہوں ابلیس اپنی مراس <laughs> ساری گنتے جیلے وہ لا پہ ساکو کو پتا لگے بندہ باطل ہے دیکھو ایک بندہ سکھ والی کرپان ایک گروہ گرو نانک مذہبی وی ہوں انہیں کوپان ہو جائے تو ایک وال پٹو او آدن گرو جی دی بیشتی کی بےزتی کی ایک کرپان جول سکھ کیا کریں کل میں پڑھنے والا حضرت پنجہ روپیہ دے تو داڑھی می بیٹھے ہوں اصل سکھ اپنے گرو دا تابے دار وہ آخر نیو ساری قرآن حدیث بھری پی ہے تو سا, سا اپنے رسول کے خلاف بیٹھوں بیٹھوں ہوں ایمان جی دا نہ ہے نظریہ دیکھو تو ایمان دیکھو اتقاد ایک اعتقادی کافر ایک عملی کافر ہوں اترے جیرے ملا آندن جی انہیں خود پتا نہیں آتے بیٹھو اکرار کرو ہا بریلوی کون تھا کروا میں آ چلو ٹھیک ہے جی خود تصا انکار کی بیٹھو میرے کو حق ہے نا ہوں بریلو آ گیا دیکھو کہا بریلویا پہلا فتوا امام احمد رضا پہلا فتوا میں دکھا سکتا پہلا فتوا ہے کہ سار سید اس کے پیرو کار تمام کفار ہیں بریل کافر آننی تو, تو جیتری آ بریل بھی نہیں آ سکتا جب بریلوی بھی آئی تو انہیں فتوا کھڑے جیلے آدھو کا کافر ان کی تعلیم کی وہ والی ہے دس ابو جہل کو نظری کیا ہے شیطان کی میں کافر تھے کہیں کو کوئی پتہ کا شیطان نظریہ تو کافر تھے کا جی کروڑ مان بار راک چاول جی پلالی رکھو گندم رکھو کروڑ مان جا بارہ رکھ دے تو چیلی کی طاقت کا پتہ کریں بار سڑا باس ما چی چیلی چوکی ہوں ہو چٹکسی بچی عقید تیلی امل ہے بار ہون شیطان شیتان عمل کی میں بار سڑیے کہوں دا عقیدہ در نظریہ خراب تھے رب تعالی آدم سلام جی بنایا کت مٹی جو بڑا ہے یا سونے چاندی دینر سیٹ یا کوئی اے چیز زبرجد یا کوت پتھر مرجان کئی چیز ہیں رب تعالی اپنا خلیفہ مٹی چڑائے بناس ہوں او مٹی رب تعالی دی بڑائی شخصی شخصیتا رب تعالیٰ دی بڑی ہی مٹی ویچو انسان پیدا تھی گے اُن دا سجدہ ایمان پیا بڑھ دے فرشتیوں کو مان کی تو ملے سجدہ جیو جا دوں دو. شیطان کافر کیوں تھے سجدہ جیو جا دوں اچھا اُتھا مٹی دا سجدہ ایمان پیا بڑھ دے اِتھا مٹی دا سجدہ شرک پیا بڑھ دے لومان مٹی کافر کا ٹھیک کریں دے بہت چاہ بڑھیں دے کیوں؟ کو دے راز کو تو سن سمج بوت کا پوجنا شیر کے بوت بنا آخیا مننا ایک آ بزرگ نکلے کہ شخصیت پرستی ہے کہ بوت پرستی تا بوت پرستی کیوں نہیں دے کہ بوت کنو ساخ نہ گولی کا دا در ہے نہ گی کو نہ گرانٹ آ گرانٹ بوت کنوں اچھا ہوں اب مومنٹ بڑے خوش بوت کو نہیں پوجیں تو بوت والے کھڑوں بے صحیح اچھا جی بت بڑا ہے بوت کا سیٹا کوفر ہے جائ بڑا ہے بوت آپ تو نہیں بنیا نا بوت کو تو کہیں بڑا ہے, ہے. تو ہوں پوجے تے ہوں والا حکم کو پوجو ہوں اصل کوفر شرک اطاعت بندی پی ہے اصل کوفر ایمان بھی اطاعت بندی پی ہے تو کوفر شرک بھی ہوں این نتا تک تک پہنچا نہیں چل رہی کے سارا نظام تعلیم قانون تہذیب تاریخ چھٹی وردی کلو میٹر کلو گرام ڈی سی میٹر سینٹی میٹر سارا نظام کہہری اچھا سلام کہانی ہے لو سی ہے لو سلام کہانی ریا ہی جو فون پیوے دے ہیلو ڈاڈے دے ہیلو پی رہے دے ہیلو حائل... ہی میں نہ دیں تو تواری دی ابتدا کی تو تھے یہ سلام دوں تو ہون کی تو تھیں دیے اے ہیلو کی تو ہے یہ اے چکلہ کی تو ہے جتنا مسلمان دی دھی بین باہر دے چکلے دے اے پر مٹکیں کار دیتے انگریز یا انگریز والے ہن ان شیطان کی تے آوزو بلالا ہولا والا انگریز کافرن اطاعت انہیں دی کیوں کہ تنخواہ تنخواہ ہے ہوں تنخواہ پیو کی خدمات رکھو تے اوڑو رکھ دے او بھی پیو کو کٹے سو دے ہوں پیو دی خدمات روپیہ خدمات نہ ہووے تنخواہ پیو تو کھلے مارنے ہونے بچی یہ پیٹ ہے نا کم تو پیٹ تو شروع تھے یہ واسطے اکبر فرمایا آدم چھٹے سے وہ سوچو مسلمانو آدم علیہ سلام نبی دادا معصوم پاک بہستی پاک او گندم دانا کھا دے شیطان مشورہ ملے حضرت حوا کو او دے آگے باہر آدم چھٹے بہت سے گہوں کے واسطے مسجد سے ہم نکل گئے بیسکوٹ کی چارٹ میں حضرت مولک تو آڈا ہے کہ کہندہ ہے آتو ساڈا مولک ہے تے قانون کہندہ ہے دیکھو کہہ دیرا دوخہ کی دی بیٹھو آپ نے جن سنال بی قانون کا دا مولک تو آڈا وہ پیچھے کہیں شہر لکھے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے وہ ہر جگہ پہ جرم ظلم نام پاکستان ہے انہوں نے آ دیکھا پاک اندھی جا اچھا تو آردی پولیس پاک ہے تو آردی جاج وکیل عدلیہ جنگ کو آدھے بیٹھے پاک ہے رشوہ دوں ہوں کہنا ملکی میں پاک ہے رہان آلے سارا دی پلیتے سے تو زمین پاک تھے ہی پیئے کو کیتا کہیں ہیں دکھ ہے انگریز کا ہوں اقبال کون پوچھ <coughs> وہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی جے ملک نہ راہدہ تو مدینہ نبی سے چھوڑے, چھوڑے مدینہ تو مدینہ کا دفاع کیوں نہیں کیتا؟ چھوڑ دیں دے پن یعنی اسلام دی خاطر اپنا ملک تو اسا اسلام ویچ ہی بیٹھوں تویر تُو چور دا ہاتھ کٹ پاکستان کو بچا دکھا حضرت سورے چور کا کٹو ہاتھ پاکستان کو بچا دکھا اے یہ پاک سود آیا پاک رشوت آئی پاک ٹول پلازا آیا پاک نام ٹیکس آیا پاک او چکلا آیا پاک پریٹس لا آیا پاک یہ سارے پاک کی دی وجہ کیا ہے سارا تو کوفردا نظام ہے تر پاک دسو ہوں پاک بندہ کیو پاک قرآن کریں یا بندہ آپ دسو قرآن اترے مدینہ یسرہ با بیماری نہ گھر رہا جس وقت قرآن اترے مدینہ پاک تو ہوں والے بنے اچھا مدینہ پاک قرآن تھے پاکستان بغیر قرآن تو پاک تھا کھڑے توجہ ہے کچھ کہ وہ بات وہ مرلی بجاؤن والی گل ہے <tokohan> تو آدھا پاکستان کی میں پاک ہے جن کو اطراز ہے کھول کے سوال کر سکتے ہیں ابلاں تو سنجو آدھے بیٹھو پاکستان گلاس شراب ہے تو آکو بندہ دے دیں دے ہاں بابا گلاس تیرا پاک ہے جیلے تو سن ہن کو پاک سریس ہو شراب کو گلاس کو جلے جی پاک آکس شراب کو تو آکھ رہا کہ ناکس ہو جیلے شراب کو پاک آکس ہو مومن راہ سو لاکھ کلمہ پاڑھے شراب کو دینی تو دین جی میں خارج تھی سو او داخل تھی سو ہوں شراب کو پا کا تو تسا انکار کیتے وے شراب دا ہوں تس شراب کو جب تک حرام نہیں آتے کروڑا کلمہ پڑھو نہیں ویا سکتے جی میں ابلی سے جب تک رب آدم علیہ السلام دا سیدا نہیں کرنا نہیں آ سکتا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کو من رسول کو من کتابیں کو من کلمہ پڑھے جب تاستے کہ آدم دے سے 10 سال بعد وہ آخیا ویسی بلیسا کر سیدا کٹے کو یہ ہساد پٹی چار بجے ہوں شیتان کتنا ماری ہی کو سجدہ کرا واسطے نبی سی فرمایا بندے کو دے دال کو دیکھ بندے کو نہ انتی کیا ہے تج ہوں جا سا چی فسادی ساکو دے تھے بیٹھو نا دا. دال نہیں بیٹھے مایا کا پردا فرض ہے خدا ہی آ کے پردا فرض ہے رسو آخ فرض ہے اولی اللہ بھی آ کے فرض ہے تو چیشی فسادی ہے تو فسادی کام چڑی ہے یہ تو کافی یاد ہیں رسول پا گالو ہوں نبی آدن کافروں کو پاگل کافر نب... آ... آدھان نبیوں کو پاگل آدھان کا نا ہے صحیح ہوں جا نبی کا تریقے داڑھی پگ یہ کون ہے یہ دہشت گرد ہے جہا بوش دریقے ہے وہ کیا ہے وہ کہہ دیا میں وہ ڈاڑھی موچ چاٹے جی وہ کیا ہے نبی دا فرماوے ہے سونا چھوڑے منہ تو جچا مارو تو تص آ کو ساجا باہ بائے کہو میں آ نبی دا کلمہ پڑھی بیٹھو والا ہوں جا کلما پڑھو ہوں نظریہ کو کافر کیا ابلیس کو ہواں آخری مایا اگ مٹی نو جو بلا خدا کو سمجھے نا پے تو مٹی اگ دا پتا ہی کا نہیں مانا کیا بن سی دسی کھڑے آگ گئے یعنی خدا کو پتا دسی نہ تو ہوں کو جرا لا عل میں ہوں خدا کو کیا بنایا تھیا شیتان کتوں تھی نظری نماز تھے پھر کافر تھے باروں دی سریت تیلی دو ہوں کہ یہ تیلی کچھ نہیں سمجھا جی میں انسان ڈو پوتر پیوں دے دیکھو ہیک پیو کو کٹین ایک پیو کو کٹیں دے وہ توبا کریں معافی دے آدے یار میں وڈی گلتی کی مکالہ ملے پیو جی ذات میں پیو کو کٹ بیٹھا ہوں کوفر دو اسلام دے, دے. جہالت علم دے اوی دے. نی برائی دو نیکی دستے دے دے. پلیتی پاکی دے آسک دے انسان واسطے رکاوٹ کا نہیں یاد رکھا ہے ہوں نبی صاحب پہلے بہت پہن والا بہت سیکان یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوں میں گنا ہاں گار کا میں آ سکتا نیکی رکاوٹ ہے کل کو جہالت ہے حضرت ڈوجا پوتر وہ معافی پیا منگتے توبا پیا کرا پوترا دے ہاں پیو خلے مارنے فرد ہے تو تصا دسو او ود کہ رہے امل واد تو کھلے ماری بیٹھے ہوں تو دکان تو با کی دی بیٹھے پھرے جیسے تو با خدا ہی منظور کر گا ہوں کہا وا دے جا دے پیو کو کھلے مارنا ماریا نیسی مارا اے ہے عمل اے ہے عقیدہ عقیدہ اکتو بنے ہوں دیکھو تسا ساری زندگی مولوی بھی سنیا یہ دسو امل کی بنیاد کیا ہے کوئی بندہ ان کا جب دے دے بے. عمل دی بنیاد کیا ہے عمل دی بنیاد ہے عقیدہ کیا عقیدہ, عقیدہ. عقیدہ. ہوں اگو سوال ہے کہ مولوی تو کرو بھی عقیدے دی بنیاد کیا ہے عقیدے دی بنیاد اے تو اکو کوئی مولوی جواب نہ دیسی سی دی بنیاد ہے جناب کلمہ شریف کیا کلمہ شریف کلمہ صحیح ہو سن تو عقیدہ عمل ہر شا قبول ہو سی جی کلمہ صحیح نہیں تاری کوئی شا قبول ایمان بنتے کلمہ شریف نال. بنیاد اسلام دی داخل تسان کی میں دو. کلمہ شریف پڑھ دو تو اسلام داخل دو نہ نا نال روزے نال حج نال زکات نال کوئی دنیا دا تسان عمل کرو دین داخل نہیں میں سکتا جب تک کلمہ شریف نہ پڑھو ہوں عقیدے بنیاد عمل دی بنیاد عقیدہ عقیدے بنیاد کلمہ, کلمہ, کلمہ شریف ہوں تے ملک کل میں شریف کی وجہ جرم کرے پائے واڑھی کیا ہے یہ اللہ ہو اکبر اللہ صاحب سے بڑا ہے یا داڑھی بڑی ہے داڑھی تو مخلوق ہے حیثیت سنت دی ہے مخلوق داس مخلوق دی شان وڈی ہے یا خالق دی تو فرماوے نہیب کہیں کو میڑا ملے تو کل میں پڑھ تو ترم کرنا بدی ملے کیا دن؟ نمازی داڑھی والا ہاجی میرا ملتے کدی یہ کلما پڑھتے پیمانا عقید کی بنیاد دا پتا کا پتا کہانی کہ سارے اتنے دین لازم کلمے داڑھی ہوں داڑھی تو عورت نہیں داڑیے میں پکڑے عورت کو سکھے نہیں کہتے جیلے عمل عقیدے کا پتا کہ نہیں کہ عقیدہ کیا ہے عمل کیا ہے اب کا بندہ کیا پھولے حضرت عقیدہ اس دور میں ہے عقائد کا شیشہ پاش پاش علامہ اقبال کیا فرمیں دے عمل تو نہیں کروں گا نماز روزہ حج کا ہنگامہ ہے باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی گئے بے نیام ڈو چیز اگریز کا فریں کول کھو دن تو پتا کا نہیں انگریز نہ نماز روکے نہ روزہ روکے نہ حج روکے نہ زکات روکے نہ ارس روکے نہ ملاد روکے سزا ہی اٹھا نہ جہاد روکے انگریز تو چیز کا چا گا قانون اسلام دا سزا کیوں چاہتا اس؟ تو آپ نہیں آخر نماز نہ پڑھو تو آپ کو خبر دا چور داتھ دا نہیں کٹنا کیوں جیلے چور داتھ دا کٹے سو تو مال محفوظ جیلے زانی کو دل لگشن تاری ماں بہن محفوظ جیلے کاتل قتل تھی تاری جان معیلے شراب ان چیزوں کو بچو تاری جان محفوظ, محفوظ. ہوں اسلام دا قانون ہے جرا ہے پاک کریں دے اسلامی معاشرے کیا کریں دے؟ پاک, پاک, پاک, پاک کریں دے. انہیں آخیا نہیں ہاتھ کاٹنا ظلم ہے آخ نے جہاد دہشت گردی ہے ڈو چیزاں کافر کو کھنجان کاٹ گی دس حاجوانی سے جہاد دے سی دین دے حضرت وہ حاجدے مسجد دو کو نہیں آئے آخر نماز نہ پڑھو دو نہیں رو کیا کیوں کو پتا ہے کہ میں کوئی کو نماز چھوڑا مر کیا ضرورت ہے عقیدہ تباہ ہے اللہ, القافرون اللہ دو اتارے دو حکم نہیں کریں کافر عقیدہ برباد امل تھوڑا بہت ودے عقیدہ کہیں کہ پتا کہانی جو عقیدہ ایمان کیا شاید ہوا ایمان بچے یہ تو جنو جما جما نہ فی جما نہیں چی سکتا تعلیم کوفری ہوے اسلام ہی ہو عجیب گال ہے بھی کوفر دی تعلیم کوفر نہیں سی یا اسلام کٹھے کرے جرا جیرہ پاک پلیت کو کٹھے سوار دے گہ کٹھے پکاے دسو صحیح ہے ملاوٹ نہار کریں نہ مومین نہ کافر کریں گی نہ مومن ملاوٹ کریں منافر ہوں کراڑ کو آکھو سوار کو گہ کی بوٹی رلا رلے ایمان والو مومین وہ گہ کو سوار دی بوٹی رلا رلے کا رے سی ملاوٹ کون دے منافق دو تعلیم کٹھے دو قانون کٹھے دو تہذیباں کٹھے اے ہے منافق کیوں اقرار ہوتے تصدیق نہیں ہوتی تے سارے کول دین کیا ہے قولی قلبی کا نہیں تصدیق اڈی گئی ہے جزوی ہے کلی کا نہیں منو کلو فیل میں کافا وہ دین پورا داخل تھی وہ کیا؟ اللہ اے کیا بریٹ چلا چلاؤ کھڑے تو کل پڑھو کھڑے عجیب دین داخل پہ چند بھائی ہوں دیکھو دخلا تھا مکان تسا باہر بیٹھو تے اپنا ہاتھ تلے واڑی بیٹھو ہاتھ تو اندروں محفوظ سے تسا تو مکان بیٹھا دعا کر لا تھی پڑا دعا <coughs> پکڑے سو کانا ہو سی سردار صاحبہ تے سارا باہر ہاتھ اندرو نہ گئی بیٹھی اندر سارا گیا بیٹھی انگل باہر کھی بی ہوں انگل دو تا پٹے کیا بن سی جان, جان نانگ لڑے وٹو لڑے اوسی دہار کان سارا دخ نی ہے کنگل باہر کھی تے دین بھی تو سارے ٹھیک ساند دسو جیا تعلیم حاصل کر تے انہوں نے یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف توبہ کی دیانے ہے تو آ سے دسے ایک بنا ویناں تے روڈ تے موٹر سائیکل کھسیت وین دے او آدے دویرے نہ من تو ادی وا اپ تھی ایندے ہن تے کو بے وقوف اک سن بھی او جڑا اپ اوتے کو دسے نا بچے نا پہ آپ کھسا تے تکو بچے نہ پے لکھن ہی کیوں منوائے جاسوس پل سوال کیوں کر دو تو لوگ مرد سوال جلے کریں جب دابند بنی دے وہ تو لوگوں نے ساری آخر جاب کرنی ہوں جاسوسی حالات چاہ گئے اقبال داڑھی کیوں منوائی تیری خاطر داڑھی کیوں کافرین کافریں خاطر حدیث پاکے کہ جاسوس اپنی شکل کتا بولی زمان ساری بدل سکریں اگریزیں واسطے بدلی ہے بھی میں جو مسلمان کو آگاہ پیا کرنا اے جا کتاباں بھری بیٹھا تے انہیں سوری اتنے حملہ کرنے ہو ہوں ہوا مناسب اکسی سدا ہے وہ آخسی سادہ ہے. سی جاسوسی طور ورنا سب کو سمجھا گے. تو تعلیم بٹھا دی ولا اقبال کوئی نبی نہیں سنت نبی چلتی ہے کیا سمجھی نبی چلتی چل ہے ولی دی نہیں چلتی ولی آخے. اے ہے ساری کتاب اندر لکھا پے کہ ولی ہی جو کچھ آخ ہو کرو جو کچھ کر رہے نہ کرو تو اقبال دے بیٹھی سادی اللہ رحمت تے بزرگ جو اے علم پڑھی دن دا, دا سارا نشا پی شادی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل یہ آپ جب دینا کڑے تا کیا ہے پھتھے جی میں کوڑکی ہے پکھی فکتے اترے نہ آؤ ہوں نہ روک مجرے میں زندہ باد اچھا ہوں جانے سو تو کر جہال قرآن حدیث موجود اچھا احمد تو بورے تو جہرات کافی علم دیتے یہ آخی بیٹھی جی کوئی زالا نہیں سکتا یعنی سکول نہلیا اچھا سکول نہکلے کا پرمٹ کٹتے علم تک یا آتے بھی سننا تھا جرا سکول نہ من رشوت کھا سکتے بڑے سلا چلا سکتے قرآن آ ہو کافرے تو آتی شعورے <سؤال> قرآن فرمیدہ لا یومنون جنہیں کو لیمان لا یاکلون لا یفقہون لا یاشورون قرآن فرمیدہ نہ انہیں کو سمجھے نہ شعورے تو ابو جہل کو شعور علاق جلے کافریں کو شعور علاق بٹھا دینا بیترے کیا بنی تے کو نہ قرآن شعور دیتے نہ حدیث نہ امام عامد رضا نہ تاتا علی حجویری نہ پیر محلی شاہ تے کو شعوری ہون دیتے کافر اے دینا ظلم ہاں میں شہید کا آدمی تو سال نبی ہے پر ڈگری جو حاصل کی تھی سالے نبی ہے سننا تو نبی ہوں گی ہاں میں سعید کی ہوں گی نبی سی پر میری بیٹی چوری کرے ہاتھ کاٹ گینو تو کتنا کٹی بیٹی صدیق کا آداب پہ میں ٹھیک ہاتھی پر سیدھا ہاں میں شہید کو اونچا پڑھائی بیٹی آخری ہوا ہے تو توبہ کر بابا سوال ہے تے ایسی گال کی سارے ایمان ختم ہے میرا پتر تلفا توبا کر تالات ہے قرآن موجود تھا <تصفيق> <تفیق> <بھریٹش تصفيق> انگریز کا لندن کی تلیمر میرا پتر مائک آخر سکول نو ہون دا اے داس ننا داست... داست... اے داس متہ کو روکے, نہیں, روکے نہیں تو ول مائیں تے کو دسے بھی کھانے زہر نہ کھا ہن کھندی تیرا اپنا فیصلہ ہے ہن مثال ہے دیکھو, دیکھو،, جی دیکھو سی کان گھون کھنڈے کا نا ہن اساں کو آکھو گھونا کھاؤ چھڑے سی ساڈا آکھا نی فضول ہے جے مومن تھی سی او اپ اسی دا میں کو آکھڑا پسی جندہ باد اوئے بزرگاں دادا سوال کیتا اے دم پاکستان سارے آلے میتھا سر نگو چوپ کر گیا نی بات چپ کر نہ۔